کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سب رفتار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن میں اصر کی نماز کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ناظرین یاد رہے کہ آج نماز کی فضیرت اور بے نمازی کی سزاؤں کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی میں بات کر رہی ہوں نام اور شہر میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی پہلے میں نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی کبھی پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھی आच्छा. تو پھر جب میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو میرا دل بہت زیادہ عبادت میں لگ گیا میں بہت اچھی نماز پڑھتی تھی اور आच्छा. سب کو پھر میں نے تلقین کرنا شروع کر دی آپ بھی نماز پڑھیں آپ بھی پڑھے میں راتوں کو اٹھ کے بھی نماز پڑھتی تھی پھر پڑھتی رہی میرا دل بہت زیادہ لگ گیا پھر تقریباً تین چار دن ہو گئے ایسے تین چار دن سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھنے کے लिए کھڑی ہوتی ہوں میرے دل میں بہت برے برے شیطانی وسوسے آتے ہیں میں لاہور والا پڑھتی ہوں میں دور شریف پڑھتی ہوں اتنا پڑھتی ہوں بہت زیادہ مگر پھر بھی جیسے دل کے ایک کونے میں شیطان بیٹھا ہوا ہے ذہن کے ایک کونے میں ایسے لگتا ہے جیسے شیطان بیٹھا ہوا ہے اتنے برے برے خیالات خیال کو السلام علیکم جنید بھائی جی وعلیکم السلام طبی جی شہری سے آپ کی الحمدللہ الحمد ٹھیک ہے الحمدللہ حضرت یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ نماز کے موضوع پر بہت اچھی بحث ہو رہی ہے بہت شکریہ تو اس کے متعلق میں یہ آیت کریمہ میں اطلاع کروں گا آپ حضور اپنا سوال کیجئے پوچھنا کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جی جی اچھا ایک شخص ہے سرکار میں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے مگر پھر بھی جو برائیوں سے نہیں بچتا تو یہ کیا وجہ جبکہ نماز بے ہے بری باتوں سے روکتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اس کی نماز اسے برائیوں سے روک دے گی, روک دے گی تو کچھ دن کے بعد وہ حاضر ہوا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا <سؤال> تو ایسا ہی ہوا کہ اب جو ہے اس شخص نے جو ہے گناہوں سے باز آ گیا <سؤال> اور اس نے توبہ تو پہلے برائیوں سے باز <سؤال> <جس> <سؤال> رہا <سؤال> اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ ان إِلَّا عَلَى یعین ترجمہ تنظریمان اور بے نماز ضرور بھاری ہے ही ही مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ان تأثرات کا اور بات یہی ہے جو مفتی صاحب نے بیان کی تھی ابتدان کی دراصل پریکٹس میکس مین پرفیکٹ جب آپ ایک کام کے لیے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شک آپ پہ کرم کرتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی مفتی صاحب فضیلتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کال کے حوالے سے بھی یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ان کی نظر میں ہے دوسری حدیث جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی آتا اور آگے نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے سرماتے سلی اللہ قلم تو سلّے واپس نماز, نماز پڑی. وہ پھر جاتا اور پھر جا کے نماز پڑھ کر آتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آجر آتا پھر سرکار فرماتے جاؤ تم نماز نہیں پڑھی واپس پرو. <تصفح> پھر تیسری مرتبہ جاتا ہے اور نماز پڑھ کر آتا پھر سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں بھائی تم نماز نہیں پڑھی صحیح طریقے سے جاؤ واپس جا کے نماز پڑھو وہ کس طرح نماز صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب کے ساتھ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے یعنی ہاں بنیادی ایتھکس جو ہیں, جی جی ہیں کس طرح سے پڑھنی تو ظاہری آداب کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر کوئی نماز کی پریکٹس کرے تب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہے اچھا یہ فرمائیے فضیلتوں پہ بات کرتے ہیں کہ نماز کی فضیلتیں قرآن اور احادیث کیسے پیش کر رہا ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں تو کسی بات کا ذکر ہو جائے اس کی فضیلت کا بھائی سے کہ وہاں پر اس ذکر کر دیا گیا ویسے بھی اللہ تبارک و تعلق ہے جہاں پر بھی اپنی یاد کا ذکر فرمایا اس سے مراد بھی قرآن ہی ہے بالکل اس کے علاوہ پھر ایک فضیلت کی آئے تھے طیبہ جو تنہا انلفاشا والمنکر بہت پڑی گئی نحنی. اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی مومنین کی صفات بیان کی ہے تو اس میں یہ فرمائی گئی نماز پڑھنے والے ہیں کئی کو فرمایا کہ مار کا مار حدیث کریمہ کے حوالے سے لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے سرکار دوار صلی اللہ تعالی وسلم شاید فرماتے ہیں کیا سلادوں میں استاح جنگ نماز جنت کی کنجی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کتنا لتیم اشارہ کیا ہے کہ جنت میں داخل ہونا ہمارا مشن ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ہے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا سرکار نے قرط کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو اب یہاں پر اتنے منزل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کا مشن ٹارگیٹ جنت ہے جنت میں کے دروازے میں پہنچ بھی جاؤ تو اندر میں داخل ہو سکتے چابی آپ کے پاس نہ اچھا قبر کا نور بھی کہا اس کو بلا شبہ قبر کا نور بھی ہے اور آخرت میں قرب الہی کا ذریعہ بھی کہا دیدار الہی کا ذریعہ بھی کہا دیدار الہی کا ذریعہ مومن کے میراج ہے عماد الدین دین کا ستون ہے اور یہ تو برل دنیا آخرت کی کامیابی ایسی میں یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو نماز کو مکمل طور پر تھا بلا شبہ بلا شامل بلا شبہ کرتے ہیں ایک کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں اقبال بول رہا ہوں لاہور سے جی اقبال صاحب فرمائیے بات یہ ہے کہ میں نماز تکلیف کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتا تو صرف یہی معلوم کرنا تھا کہ آیا گھر میں بھی کوئی خواب ہے نماز پڑھنے کا آج مسجد میں کتنا ہے اور یہاں کتنا نماز کا بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اپنے میں کون سی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ انتہائی سے لمحات میں کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں مسز اعجاز بولی لاہور سے جی فرمائیے ہاں جی بھائی ہر بات میں ہر پروگرام میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ نماز ڈے ہے اور برائی سے روکتی ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں تک میری آبزرویشن ہے ہمارے معاشرے میں ہر کام ہو رہا ہے بما نماز کے ہر کام کر لیا فجر سے شروع ہوئے زہر تک جو مرضی ہے کر لیا شیطان کے پیچھے جتے رہے اب جی اذان ہو ہوگی ہے چلیں جی اٹھائے گھٹنوں سے شلوار اوپر وضو کیا اور چل پڑے الحمدللہ نماز پڑھ لی پھر آگے واپس مسجد سے نکلے یا جہاں پڑھی نماز پھر شروع ہوگی باز زبانی چور خوری منافع خوری اور سب سے بڑی جو برائی جو ہمارے ایوریج طبقے میں پائی جاتی ہے باز زبانی کی ہے چور خوری کی ہے اور جو بہت ہی نیچے طبقہ ہے یا بہت ہی اوپر ہے اس میں تو اللہ معاف کرے گناہ کو بھیا بہت زیادہ ہے mm. تو خدا مجھے آج تک علماء کی بحث میں کبھی یہ نقطہ نہیں ملا کہ کہیں جزا اور سزا پہ یقین یہ اس کی تو وضاحت کیجئے کہ انسان اس اطمینان میں رہے کہ جو برائی کر رہا ہے اس کو یقیناً سزا ملے گی نماز کو روکے کہ ایک دن اس کو اس، برے کام سے تھے آبزرویشن ہے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ نے کی حاصل کی مطلب قریب لوگ ہیں جن کو میں اسی اسی ستر ستر سال تک پہنچ گئے لیکن وہ بس زبانی چور خوری سے باز نہیں آتے دل دکھانے سے باز نہیں آتے رشوت hmm. خوری سے باز نہیں hmm. آتے تو ایمان تو قائم ہے کہ نماز پڑھنی ہے اللہ hmm. بھی یقین ہے تو وہ تو ایمان کی مضبوطی ہے لیکن خدارہ خدارہ خدارا آپ آج وضاحت کیجیے کہ کب رکے گا انسان اور کب روکے گی نماز بالکل کوشش کریں گے وضاحت کرنے کی اور اسی مقصد کے تحت سیوان میں ہم بیٹھے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی اس کال کی السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جناب عرض کر رہا ہوں کیسے آپ کہہ سے ہیں آپ کی دعا ہے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کراچی سے کر رہا ہوں جی فرمائیے اچھا میرے کو سوال پوچھا تھا کہ یہ داڑھی ایک مٹھی کون سی حدیث میں لکھا کر گئی یعنی یہ حوالہ ہے اس بتا کے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ م م م م کی جناب افضل نوشائی صاحب نازر رسول محبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سو تی باب یہ سمجھ کر زمانے جاتے سو تیبا یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے ارے یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں جاتے یہ وہ روضہ ہے جہاں دل میں ہی توڑے جاتے رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے رتب سرکار کے کیا فرق سے جانے جاتے ارے سب پہ اسرارے علاحی نہیں کھولے جاتے سب پہ اسرارے علاحی نہیں کھولے جاتے نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے صرف گ ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے صرف ہوتے عرش پہ کیسے جاتے اسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ ایسا پھر نور کامل نور کامل کیوں نہ شب اسر بسن سے جاتے, جاتے وا, وا, وا. اور بھول جاتے تھے بابا غم والام اپنے جا بھول جاتے تھے جا بابا گمال اپنے با. ارے دیکھ لیتے کہ جو سرکار آہا. کو آتے جاتے جا جو اور ان کے کردار اسٹار ٹائم کی ٹرانسمیشن اور نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں دس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بان جن اخبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اس ایوان میں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں گے جمعے کے ان پیارے سے لمحات میں اور افطار کی اس قربت کے لمحات میں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم میرا خیال ہے شاید کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے فضیلت تو ہم نے ڈسکس کی فضیلت پہ آئیں گے ایک اور میرے ذہن میں نقطات ہے لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ تمام سوالات کے جوابات آپ کے پاس سے پورے ہو جائیں نہیں پیرا کوشچن ہم سے کہا تھا کسی نے کہ کیا اس محفل کے لیے میں نماز چھوڑ سکتا ہوں تو دیکھا نماز تو نہیں چھوڑ سکتا ہم بھی نہیں چھوڑتے الحمد بعد جماعت ہم سب کے سب نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی نماز ادا دوسرا کوششن کیا تھا ایک بہن نے کہ شوہر تو نماز تو پڑھتے ہیں میرے کہنے پہ لیکن تصویر وغیرہ کہتی ہوں تو اٹھا اٹھا کے تصویر کو مارتے ہیں تو بھائی جو فرض ہے اسی کی تاکیت کی جائے جو سنت ہے اسی کی تاکیت کی جائے تصویر پڑھنا نسلی کام ہے اس پہ کسی کو مجبور نہ کیا جائے اچھا ساس کو جو ہے بہ تلفین کرتی ہے نماز پڑھنے کی لیکن وہ نماز پڑھتی نہیں لیکن اب ٹریک پہ آ گئی ہیں بڑی اچھی کوشش ہے یہ اللہ ان کو ٹھیک ہے اچھا ماریا خان نے کیا تھا کہ اعتکاف میں واجب الیادہ نمازیں پانچ وقت کی ایک ساتھ ادا کر سکتی ہوں تو بالکل کر سکتے ہیں اگر کوئی مکرو ٹائم نہ ہو دوسرا کوشچن یہ تھا کہ چاول وغیرہ اللہ کی رحمت خیرات کے لیے پکائے تو خود کھا سکتے ہیں بالکل کھا سکتے ہیں ہم سب اپنے رب کا سب کا کھا رہے بات ہیں بات جاری رکھیں گے کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جن بھائی میں اسلام آباد سے عظیم بات کر رہا ہوں جی عظیم صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال تھا جی پوچھیے یہ لوگ جو تراویح چھوڑ دیتے ہیں جن کے مطلب یا چھوڑ دیتے ہیں یا جن کی چھوٹ جاتی ہے وہ لوگ مزے سے بیٹھ کے جوکار اور برائی وغیرہ پڑتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے کیونکہ قرآن کے بارے میں تو یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ گیا بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی مزید سوالات کے حوالے سے کیا فرمائیے ایک کوشچن مصرف ظفر نے کیا تھا کہ نماز شروع کی دل لگ گیا مگر اب شیطان بہت ودے ڈال رہا ہے हुँ. تو بات یہ ہے کہ شیطان چور وہیں پہ آتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے تو हुँ. اب ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی تو شیتان چاہتا ہے نکل جائے وہ हुँ. تو اس سے مایوس نہ ہو بلکہ اس سلسلے میں حجیز کریم میں آتا ہے کہ جیسے اس قسم کا خیال آئے تو دل میں ابدین پڑھ لے اور صبح شام دس دس مرتبہ پانی پر دم کر کے لحاظ و لاکو وہ دم کر کے پی لے ان شاء اللہ جنگ چلتی رہے گی لیکن جیت اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک اہم جملہ جہادی شریف میں آیا جب بھی کسی انسان کو کوئی بھی وسفسہ ہے وہ اتنا کہتے آمن رسول ہے بالکل اس کو رسول پہ ایمان لائے جو کچھ سارے سارے ختم ہو جائیں گے ایک تھا کہ نماز کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک بھائی نے کوششن کیا تھا لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کے ایسے نہیں ہے نماز لوگ ایسا کرتے ہیں اور الحمد للہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے نماز پڑھنے میں گنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک کوشچن بھائی نے کیا تھا کہ تکلیف کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا سکتا گھر پہ نماز پڑھنا کوئی سواب بھی ہے نہیں بالکل نماز پڑھنے کا سواب ملے گا البتہ جو وہ فضیل تھا وہ فضیل تھا فرمائیے ایک کوشچن تھا کہ ہمارے داڑی ایک مشت کون سی حدیث سے ثابت ہے تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑیاں بڑھاؤ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی حدیث مطلب ہوئی تو اس کا جو تفصیل ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری شریم میں حضرت عبداللہ اپنے عمر سے رضی اللہ سے دو, دو صحابہ سے ہے کہ وہ اپنے کو مٹھی میں کے اس کے بعد جی اس کو کاٹ لیا کرتے تھے اسی طرح حضرت اللہ جو ہے امام بہت مشہور محدود ہیں ہمارے بخاری شریف کے علامہ بد الدین آئین رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ عمر کہوق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا اس کی داڑھی بے تحاشہ بڑی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو پکڑا اور اس کی داڑھی کو پکڑنے کے بعد ایک مٹھی کے بعد جو تھی وہ کاٹ دے تو صحابہ کرام کا کہی بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علام کے نزدیک بھی یہی یعنی ہے اور بہت جو ہے وہ کم کرنے سے اپنا کہ تلاوی چھوڑ کے ذکر افسار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہرحال ذکر سب سے بہتر وہی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بالکل اب تراغی اس وقت کا ذکر ہے اس وقت میں کوئی اور ذکر کرنا اپنی مرضی سے تو سرکار کے ذکر کو چھوڑ کر کوئی اور ذکر اور کرنا سرکار کا ذکر ہی تو اصل ذکر ہے کہ جس ذکر کی وجہ سے تمام اچکار ہیں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ذکر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے کے بعد گجرات اسٹار ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ سیبان میں کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں خیبان سے رسولہ بیگم بات کر رہی ہوں جی, فرما. راول پنڈی سے. فرمائیے جی میں اجگر میں گئی تھی تو اے وہاں اے میں سلاط الطبی پڑھا رہی تھی اے مسجد نبیوی میں اے اور وہاں کی جو معلومہ تھی انہوں نے مجھے قسم ڈال دی کہ تم نے آج کے بعد سلاط الطبی نہ پڑھنی ہے نہ پڑھانی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے اے اگر اے پڑھو گی تو روز کے آمد والے دن تیرے اوپر سوال کیا جائے گا اے اے کہ مسجد نبی میں تو میں اس کام سے منع کیا تھا پھر یہ کام کیوں پا رہی ہو تو میں آپ بڑی پریشان ہوں کہ نماز پڑھوں اسلاتی پڑھاؤں آپ کی پریشانی کا حل ضرور آپ کو بتاتے ہیں دوسرا سوال ہے میرا بہت مختصر وقت ہے بہن میں بہت ماننا چاہتا ہوں مجھے اندازہ ہے آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں بہت سی باتیں السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جنیش بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ میں اتنا مجھے خوشی ہو رہی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اتنی مشکل سے آپ ہاں کال ملی ہے میری بھائی میں نے یہ خیال کرنا تھا کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں تین لوگ ہیں وہ صرف فرض ہیں اور سنت نہیں پڑھتے اور کیا یہ جائز ہے اور میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ سنت اللہ تعالیٰ کے نام پہ پڑھتے ہیں یا حضور آپ کو بالکل بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی سب سے پہلے سبھی فرمائیے جو دونوں سوالات آئے ہیں اس کلام کر لیتے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بات کر لیں مفتی صاحب کہ یہ جو ہم نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز بڑی خاص ہم نے دیکھی ہے سنتوں کے حوالے سے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے سنت مستقل طور پہ چھوڑ دینا اس کے حادثہ بنانا خاص طور پر سنت موقع ہو تو شفات سے محرومی کا سبب بنتا ہے اور انسان گناگار ہوتا ہے اس سے ٹھیک اچھا آپ یہ فرمائیے کہ فضیلت کے اعتبار سے میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم اطیات پڑھتے ہیں اطیات اللہ وسلام و تیبات سلام و علیہ کا نبی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مانی کیا ہے اس نماز کے اندر کیونکہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ کی کیا واقعی سلام ہو رہا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ خود کو مجھ کو میری حیات میں اور میرے وصال کے بعد کس طرح سلام کرنا ہے <تصفح> اور اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیہ کا ایون نبی اے اللہ کے نبی گویا کے سامنے ہیں آپ پہ سلامتی ہو سیدنا امام غزالی رحمت الباری نے لکھا ملا نے لکھا مرقات کی شرح ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے وعلیکم السلام نہ مل جائے یعنی اس کا مطلب ماشاء اللہ یہ ہوا مفتی صاحب کہ اس نماز کی ویسی فضیلت اور در فضیلت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کیونکہ درود تو موجود ہے اور سلامت تیار کی صورت میں دونوں کی دونوں جو نماز میں جو شرط اول کے طور پہ شامل کی گئی ہیں بلا شبہ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نماز اصلم اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ تھا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علم کے ذریعے ملا انسان نے اس تحفے کا فائدہ اٹھایا تو اب حدیث کے لیے میں آتا ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ کے طور پر یہ ضرورت السلام کیا بات ہے سبحان اللہ, اللہ. آئیے دیا اب بعیدوں پہ بات کرتے ہیں بڑی ہم نے فضیلتوں پہ بات کی ہیں بلکہ فضیلت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کی جو چہرے ہیں وہ چمکتے ہوں گے ان کے سجدوں کے نشان جو ہیں ان کے ماسو پر ہوں گے اب بات, بات, بات یہ ہے کہ یہ تو فضیلت کی ساری بات ہوگئی بیدوں کی کیا فرماتے ہیں آپ کی بعدیں کہاں تک موجود ہیں لیکن وعیدے تو اس بارے میں اتنی سخت آئی اتنی سخت آئی کسی اور کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھا فرمایا من ترکت سرا تم فقط کف جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ایک نماز بھی چھوڑی اس نے کفر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہی مسئلہ کے حضرت احمد اب حمبل کا یہ مسئلہ ہے حضرت عبد ابن مسعود کا یہ مسئلہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا کئی صحابہ کرام کا یہ مسئلہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے یہاں تک سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان میں گفار کے درمیان میں فرق نماز کا ہے اور ایک روایت میں صحابہ کرام سے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر اور اسلام میں فرق صرف نماز کا سمجھتے تھے محمد صاحب فوائل اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کی طرف جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں اس میں میں آپ سے کلام کرواؤں گا ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ان سزاؤں کے ساتھ ایک مختصر سے خواتین نظرات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اباز جمعے کے ان پیارے سے اور افطار کے قربت والے لمحات کے ساتھ حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم اسلام علیکم السّلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے والد صاحب ہلو ہلو السّلام علیکم وعلیکم السلام فرمائیے جنید بھائی میں نے یہ سوال پوچھنے کہ میرے والد صاحب تقریباً 20 سال سے نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ہم نے بہت سے وظائف کیے بہت کچھ کیا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے اور دوسرا سوال ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ جب اطیاتوں نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا ادھر انگلی کھڑی کروانا ضروری ہے کہ نہیں کیا آپ کو بتاتے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں پشاور سے بات آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی پہلے تو وہاں پہ بات کریں گے کہ میں سوریہ معاون کا حوالہ دے رہا تھا آپ بھی فرمائیے کیسے دیکھتے ہیں اس آد کو کہ جس کے اندر خرابی بتائی نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بول رہے دیکھیں ابھی ایک بہن کالر کا بھی آیا تھا کہ جی لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں برائیاں بھی کرتے ہیں تو قرآن کی یہی بیوٹی ہے کہ قرآن ان لوگوں کو بھی تصویر دکھا رہا ہے کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقی سلاح سے غافل ہیں پھر آپ وہی دیکھیں سورہ نث قرآن کی چار سورہ کی آیت نمبر ایک سو بیالیس میں وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کر کے مخاطب کیا ہے کہ یہ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس تو میری نصیحت بالکل تھوڑی ہے اگر آپ سوریہ سوریہ معاہدہ پڑے اس کی ففٹی نائن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان انہوں نے تو سلاب کے حقیقی مقصد کو ہی ختم کر دیا تو بات یہ ہو رہی ہے کہ سلاب تو عمل کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اپنی تصویر دکھا رہا ہے قرآن میں چاہیے ہمیں کریکشن کرنا جہاں تک بات ہے بائب کی تو قرآن بتاتا ہے نماز کے لیے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں سیونٹی فور سورح ہے قرآن کی اور آیت نمبر فورٹی ون سے لے کر فورٹی سیون تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرمین سے پوچھا جائے گا مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے تو کہیں گے سلاد کی وجہ سے کیوں کہ ہم سلاد سے گافل تھے اور ہم نے یتیموں کا اور ہم نے باقی جو حقوق ہوتے ہیں اس سے ہم گافل رہے تو یہ سلاد ہی ہے جو انسان کو جہنم میں لے آئے گی بلکہ ایک, ایک جگہ آپ کی بات آگے جی. بڑھتی ہے کہ دجال سے بڑا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ. نے اس بات کو بتایا کہ جو لوگ دکھاوے کی نماز جو ہے طویل کیا کبھی سر جُنید آپ یہ دیکھیں بھائی میرے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک کمشنر ہو ایک ڈی ایس پی ہو ایک ایس پی ہو آپ اور مجھے فون کرے اور ہم اپنی چپلیں نہ سنبھالیں بالکل اور اس زمین اور آسمان کا رب پانچ دفعہ ہمیں بولے حیا الفلاح ہی لل فلاح اور ہمارے کان پر جو بھی نریں گے <تصفح> اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آج ہمارا ایمان یہ ہو گیا ہے کہ آسان ہوتی ہے تو ہم ریڈیو کی آواز کم کر دیتے ہیں ٹیپ کی آواز کم کرتے ہیں اور احترام احترام سلاد دیے اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے بڑی پیاری بات نکلتی ہے اور اس سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ بیس برس سے ایک شخص جیسا کہ وہ بچی نے پوچھا کہ میرے والد نماز نہیں پڑھ رہے بیس برس سے ان کے کان میں آواز آ رہی ہے حیا او نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف لیکن بیس سال سے جو ہے وہ سماطیں کیوں بن پڑی ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا مملہ ہے لیکن ہماری اس کی اندر ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے تلقین کرتے اور انہیں ان کے لیے دعا کرتے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کے توفیق نصیب فرما دے اور وہ پھر نماز لیکن پر پر دے لیکن, دے لیکن دے قرآن, دے قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے ایسے شخص کے لیے جو بالکل نماز کا تاریخ ہو چکا ہے دیکھیں اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بہت واضح ہے جس نے ایک نماز چھوڑی ہے وہ کافر ہو گیا ہے کتنا سخت فرمان ہے اگرچہ بعض علما نے اس کے تعبل یہ کیے کہ کفر کے نزدیک ہو گیا ہے مگر اسی بات کو کفر کے نزدیک ہو گیا جو کفر کے نزدیک ہو گیا وہ کب اس میں گر کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کو چاہیے جیسا ابھی یہ بات کی انہوں نے کہ پانچ وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا دینے والا بلاتا ہے اس کے باوجود جو ہمارے کانوں پہ جون ہی رنگتی تو اب ہماری ذمہ داری اپنے ایمانوں کو درست ہو لیں کہ کس درجے میں آ رہا کتنا اس کا وزن ہے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہی اچھا ہے اچھا ایک بات محمد عیسیٰ صاحب یہ فرمائیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پریشانی میں مبتلا ہیں مسائل میں گرے ہیں ایک جملے میں صرف یہ بات فرمائیے گا کہ کی کیا تمام مسائل کا حل نماز میں نہیں ہے سر آپ مجھے ایک بات بتائیں نفسیاتی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کس سے رجوع کرتے ہیں ماہر نفسیات کے ساتھ بالکل ٹھیک جب, جب نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ماہر نفسیات کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں اور جب نفس کے ساتھ پرابلم ہو تو ہم اللہ سے رجوع ہے رہی؟ رہیں گے آپ ہمارے <laughs> ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصرسم لیتے ہیں دونوں صاحبان سے اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزاؤں کے حوالے سے ان صاحب کیا فرمائیں گے سلاد و تصویر کے حوالے سے کوششن آیا تھا تو اس میں ان کو منع کیا گیا تھا تو وہ منع کرنا بالکل غلط ہے <سلام> اور ان کی کم علمی کی دلیل ہے کہ اس انداز میں اس منع کیا حالانکہ احادیث کریمہ تبان کی قریباً مجھے روایت ہے ثابت <سلام> ہے نبی کریم صلی اللہ تعلّم نے خود اپنے رضی اللہ کو پڑھنے کا بالکل ٹھیک مزید کیا موضوع کے کی حوالے سے کیا پیغام کے کی حوالے سے پیغام میں, میں عرض کروں گا کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا ستون قرار دیا ہے اور جس نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا دین کو محفوظ کر لیا نماز ضائع کر دیں اپنا دین ضائع کر دیا بالکل ٹھیک بات ہے محمد عیشا صاحب کیا فرمائیں میں نماز اور ایک کالر کا سوال تھا جو سنت کے حوالے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پوری قرآن اور آپ احادیث میں پڑھیں گے تو غمگین ہیں جاتے ہوئے بھی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور روز محشر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی موسیٰ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی عیسیٰ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی میں اپنی ماں مریم کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت بھی ایک ذات ہوگی محمد مصطفیٰ وہ اس وقت بھی کہیں گے یا اللہ امتی امتی امتی, امتی, امتی, امتی امتی امتی ایسے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر نماز کو چھوڑ کر آپ اور میں صرف اپنی پریشانی بالکل بالکل سجدہ کریں اس اللہ کو آپ کافی سزوں سے بچ جائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں آباد تشیف اللہ عاقب انشاء اللہ رسول ابو صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے بات یہ ہے کہ میراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہی عجیب وری سے منظر دیکھا آپ نے دیکھا کہ کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربے لگا رہے ہیں اور چوٹ مار رہے ہیں اور ان کے دماغ اس طرح سے بہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ نہر بہتی ہو اور وہ مستقل چلا رہے ہیں کہ ہائے ہلاکت ہے ہائے ہلاکت ہے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بے وقت نماز پڑھا کرتے تھے اب ناظرین بات یہ ہے کہ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ تو اتنا ناراض ہو جاتا ہے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس انداز سے اس کو دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں پیوستھ ہو جاتی ہیں اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے بلکہ ناظرین مجھے تو گئی کا وہ جنگل یاد آتا ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ وہ جنگل کی جس کی مثال دے کر یہ فرما دیا کہ اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے اور جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہب ہب کنویں کو کھول دیا کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اس کنویں کا ایندھن کون لوگ بنے گے اس کنویں کا ایندھن وہ لوگ بنے گے جو بے نمازی ہیں شرابی ہیں جانی ہیں اپنے ماں باپ کے نام فرمان ہیں اور سود خور ہیں آج کا مسلمان دعوے تو بہت کرتا ہے ناظرین کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر سکتا ہوں لیکن ذرا سوچے تو صحیح ناظرین کہ پانچ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا بلند ہوتی ہے حیا للاحیا لل فلاح حیا لل فلاح نہ اس بات کو ہم سنتے ہیں نہ ہماری سماعتیں اس کو سننے کو تیار ہیں بلکہ ہمارے بچے کہ جن کی تربیت ہمیں اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ ایک بہترین نمازی بنے ایک بہترین مسلمان بنے آج ہمارے بچے گانوں کے اوپر تھرکنا تو جانتے ہیں رقص و سرور کی محفلوں سے محضوز ہونا تو جانتے ہیں لیکن نمازوں کی اہمیت کو اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کسی درویش سے ناظرین کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں تو تیس وقت کی نماز پڑھتا ہوں اب درویش کی بڑھ ہے انہوں نے اپنی بات کی تو جواب لینے والے نے یہ پوچھا کہ حضور اللہ نے تو پانچ وقت فرض کی ہے آپ تیس وقت کیسے پڑھتے ہیں اب جواب دینے والے درویش نے کیا جواب دیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے پانچ ہی وقت فرض کی ہے میں پڑھتا پانچ ہی وقت ہوں لیکن اللہ مجھے تیس کا ثواب عطا کرتا ہے اس لیے کہ میں نے جن پانچ لوگوں کو نمازوں پر لگایا تھا اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کا انعام اور اس کی نعمتیں اور اس کا ثواب بھی مجھے عطا کیا کرتا ہے ناظرین آئیے اپنے آپ کو اس رمضان میں اس بات کا پابند کریں کہ ہم اپنے سجدوں کو تبیل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم قابل قبول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مراتب کو بلند کر دے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ نات کے نظرانے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر کاگا تن کھاو مرچن چن چن کھاو مونے نا مت کھائیو ان پیا ملن کے ہا تنخا آگا تین چوریاں پان کدی ساڈے بھی بیٹھ بنے رے لگا میں وسل گیا بھی جن ساجن بات کوئی ظاہر فن نہ کریو کسے دوانی کم نہیں آنا کوئی چار جتن نہ کریو جے آے مہک سجن دی میرا اس کفن نہ کریو جے کرونا نہ من کرو نت کھو ان پیا نیا رات بھی ڈھل گئی میری عمر بھی ڈھل گئی رات بھی ڈھل گئی میری عمر بھی ڈھل گئی ڈھل گے اترو سارے ڈبنا جا تاریاں واگو کی آس میری دے تارے مرنا مرنا ہر کوئی تے میں بھی آخان مرنا پر جس مرنے تو پہلو دید نہ ہوے خوش میں گار کی کرنا وقت عقی دنیا ہنور دار کرنا مگر کر دینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس آتا میں مکھڑی نت جان بلب او تا خوش بس دلک ارب ٹنڈے دکھڑے دوڑے کھان دیا تن دیا باندڑیا تو مفت بکان دیا دیس د کتیا نال ارب ہر ویلے ہر ویلے تگ یار دیا بیٹھی رو رو کایا پا نہیں میں کا سدی